کہا تم کھیتی کرو گے سات برس لگاتار تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنی دو مگر تھوڑا جتنا کھالو۔